بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر آئی ہے وجوہ یوم خاشعہ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے عاملہ تنصیبہ محنت کرنے والے تھک جانے والے تسلا نارن حامیہ گرم آگ میں داخل ہوں گے تسپا من عین ان آنیا وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے لئیسا لہم پعامن اللہ من ضریع ان کے لئے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ذریع کا لا يثمن ولا يغنی من جو ذریع کانٹے دار لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوع نہ وہ موٹا کرے گا صحت مند کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا وجوہ یومئذ ناعِمہ کئی چہرے استنطر و تازہ ہوں گے لِسَعِيهَا رَاضِيَا اپنی کوشش پر خوش فی جنت عالیہ بلند جنت میں ہوں گے لا تسمع فیہا لاغیہ تو وہ اس میں بےہودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے فیحا سرفورا اس میں اونچے اونچے تخت ہیں وہ اقواب اور رکھے ہوئے آب خورے ہیں و اور ہیں صف ب صف لگے ہوئے وہ ذرا مبسوسا اور قالین مخملی قالین بچھائے گئے افلا ينظرون عید البلی خلقت کیا وہ دیکھتے نہیں ہے فاروفی حت اور کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیے گئے ہیں وہالی فانوسی بت اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے نصب کر دیے گئے ہیں گاڑ دیے گئے ہیں وہ اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے فدکر سو نصيحتکار انما انت مذکر آپ تو صرف نصیحت ہی کرنے والے ہیں لست علیہم بمسیطر آپ ان پر کوئی مسلط کیے گئے نہیں ہیں الا من تولى وكفر مگر اس نے منہ مو موڑا اور انکار کیا فیعذبه الله العذاب الاکبر تو اللہ اس کو سب سے بڑا عذاب دے گا ان علینا ابا ہوں یقیناً ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے سما انا علینا حساب ہوں پھر یقیناً ہمارے ذمے ہی ان کا حساب ہے